صرف یہ بڑے شریر کیسے ٹوٹا یہ جتنا اتنے بیٹھے سب سیکولر سب سکولی سکولیاں پاکستان کے سیاستدان ولاسفا جڑے شمار تھی شمار انہیں سفا نمبر پنجاب ڈاکٹر مبارک علی ہاں جی کتابیں کتابیں مصنف حضرت بیمار پیسے اور ہوں کہ میرا کیسٹ بچنا چاہیے چلو پہنا جی مرد پہ نہیں مرا نالے دہت رکھی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 اکبر نام لیتا ہے خدا کا گو جاگ دسی اقبال کا لکھا ہسکی جی ٹام سن لکھے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <many>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 مسلمانہ میں سارے یہاں مرض کا سبب ہے غلامی او تقلید وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری نہ مسرک اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری وہ دنیا الدنیا فساد صرف جمہوریت رال میں اگر اقبال دشارہ ہی ساتھ لفظیں تکرانا میں این تکرے سانتے کو سمجھ آبے سوچا اکلسرت نشایا دکل ہوں سات سیاح بے نشا من کری سہی دیے جی کسرت دیکھ دے زیادہ دیکھ دے اکل چھوڑی ونجو فساد تو مک سی شریت اچھا ہوں شریعت ایک پاس والا کسرت ایک پاسے شریعت ایک تے کسرت ایک پاسے ہوں کسرت نی منو شریعت چھوڑ دے والا کسرا اچھا اقل چھوڑ کسرت منو تھی شریعت چھوڑ تو کسرت منو जेड गए नबी सही रिश्ता त्रुट गए हूं जे ना त्रुटसे तू काफिर मरसे بس یہ اسلام ہے بت پرستی نہیں اتنا نقص برادری نہیں چلتی میں ہی کو تفصیلن بیان کرم بنا چھوڑا ایسا عالم بناوا جو عالم ایک گال جو سٹے جی چھوڑے مسئلہ چلو جا میں خلاف دے حق کے جا کیا क्या मतलब मैके सोटाशी बराबर है मैके वोट आने पत्ता है तू समझ से फुदुआ पर मैके ना तुम परची पा वला वला उत्ते उत्ते मुहर लेंगी। उत्ते वाला। वाला। वाला। मुहर गलत चला री पर मतलब है मुहर दे पिछू दे हाथ तेरा हथ हिछ रूह है रूह दे पिछू तेरी, तेरी अकल है मरदू का अक्ल का फैसला سارے واستے پاس کر کے ظاہر تھی دےچی شکل اکل کا فیصلہ اکلاسی کا برابر شمار تھی وے جی اکل برابر آپ برابر میں کھ نہ راہ بھی کوئی اکل کر سید بنیا بھائی جو تش نے برابرجی بیٹھی میں ہواشی کو سید آخا یا کھا تو ٹھیک نہیں ووٹے نے حق کے چاہ کیوں جو تید تو میرا سی برابر ہو پیرج میں آجر تھی یا پیر کا برابر بات پنا نش نش آدم کیوں کہ مسٹر دے ملک پاکستان بننا چاہیے نشائی نہیں بننا چاہیے برابر तो बला एक अच्छा जो नशे हो में, तो आखर पाकिस्तान नहीं बनना चाहता छुट्टी ठीक है कागू से लगते पागलों का टोला سیاح کوئی نصیب والا لب دے ایمان جی لبا بھی ہے لوگ سارے سبل سیاح جڑے گال پتہ لگتے معاشرتی عقل رکھ دے کوئی سیاسی عقل دینی كوئی رکھ دے كی كہ كچھ نہ پاگل باندر لگتے میںدیس دکھا سا جن کے کو جا دے سی تو سا سونا نبی سر سیت گئے جنا گئے کیا خانے جو باہر بیٹھا جی تیرے کوتبخانے چی ہکا بکا ہو ساگے میں سارے کو کمزوری ہو جو رح رب کا نا دور لگ د لیکن پہاڑی ڈگ بھی دار بیان میری تقریب ہے تر مکھیاں مکھی شہدی مکھی بخت والی سکولی مکھی جمہوری مکھی بہت اچھی ہر کہیں روٹی جیسے جمہوری آدر بابا ہم سب گھر کے ایک کرنے والے پر ایک نہیں سے صرف بھاگ کا لے کے اور اللہ دے قرآن دے مطابق قرآن پا کے جو آخر اللہ نے پورے قرآن قرآن دی سورت دا نام سورت دا نام ہی اللہ سونے لاخری سورت نہل شہد دی مکھی شاہدی مکھی دی صورت بنا چھوڑیے راد ہند سے بڑھئیے وہ والا شاہد کی مکھی موضوع سنگے ایک کتاب میں تو لکھا ہے جیدان کے بدر دوے جیڑے قیدی پکڑے گیا انہوں نے کوئا کھانے ڈال بال پڑھا پترے جاں ماروئے پانی میں گڑے جا بس کرو یار مہتواری ضرورت ہاری میں تواری اصلاحی ضرورت ساری ایک نشست پوری نہیں کر سکتا ترائے ہزار تو زیادہ موضوع ہے میرا ترائے ہزار تو زیادہ موضوع ہے تو کئی ایک ایک موجودیا دا دا بارہ بارہ کیس کمی ہیں وہ ہوں سو مت یہ جڑا لمبا جڑا منش ہے کی سنا وا جڑا بندہ چاہوے جو میرے گھر دیا بیبیا سدھیا رہن مولوی نے دنیا کو لاجواب کر کے موضوع چیڑ دی مولوی نے دنیا کو چلو سب کچھ اللہ جماعت تکین سے شامل شامل صرف صرف ہو نہیں جان تاری جرنل ہی جرنل جہاں جرنل ہے تیار کی تی. کی تیار تی. روس کو توڑ روس دی جنگ امریکہ برطانیہ داری نئے نزا... نظر پر تھی یہ اس طرح کی نظام والے روس والے روٹی کپڑا اور مکان یہاں اے نعرا ہو جو ہواؤ ملک حکومت دا تو آکو حکومت روٹی کپڑا مکان یہ بھی کافرانہ نظام ہے جاحی ہی ہی میتی وہ کافر اسلام تو کھا کیوں جی مالک حکومت معلوم ہے سلام سرمایہ داری نظام وہ ہے کہ نہیں سارا سرمایہ چند سرمایہ دار لوگوں کے ہاتھ چ ہو حکومتہ بھی ہنے جب تابع عوام بھی این نظام سرمایہ داری این ہے برطانیہ سے امریکہ دا اسطراکی نظام کہنا ہے کیمونیزم اور روس دا ہے اور جرنل ہے بھٹو اور ہی ہمیتی روس دا روسی بلاک نائی پیپل پارٹی کا نعرا روٹی کپڑا مشہور نعر ہے لگی ہوا جی فوج ہے بابا جنا سرکار نے امریکہ کو آخیا نو کروڑ ڈالر پاکستانی فوج ہمیشہ تری ہو سکتی پاکستان تیرا خاتم سے نہ حوالے بابے تقریروں دے حوالے دے حوالے سارے پیش دیکھنا چاہے बाबा जी दू करोड़ नाल पहले रिवार विचे फौज पाबंद अज तक हूने तुसा सारे हन पाबंद बैठो हूं क्या किया जेडे मुहाद फौज है, है अमरीका दे अमरीका क्यों फौजी हो यह वजीर आजम है सिविल हकूमत तुसा फौजी हकूमत हो असल ताकत مکان جرنل, جرنل پڑتے کو, کو پکڑنے بھٹو منصوبہ بنا ہی سارا ڈراما نہ کوئی گوٹو مارنا منصوبے بابے جنا کرنے شروع نہ جانے کون سا قانون جنرل فوج نے بہبے مدرسے لشکر امریکہ بچ یونیورسٹیاں کھلیاں جہاد کے نام سے کتاب لکھا گیا جیشے محمد آپ مسرو میں جیش احمد لکھے کر سارے پیار تھے پٹان تمراونا تھرکی کی مثال لڑن سہن پٹی چن بوٹے اکوڑے خٹا کال فلانے دڑا پئی بے شک سوچا سمجھا بنایا منصوب کیوں جو پٹھان دا پرتا لڑکا کھڑے انگریز کو جتنا دھی بھڑ کے ٹوپی والے برقے کی بہ لگتی بمبار بہ نہیں لگتی ہوں کہڑی گال کھولا تیرے میں اٹک ایک آخر لگے پنجاب کے بمبر سٹان میں کہ نہیں سٹے میں نے مرد اگر اترا غیر مرد خوش رکھوں اصلا رکھوں سارا کچھ میں بوڈ مر پٹھان دی बम पठानी चार पास चार पास रन दिस कपड़ा कहना दिशा لب لب دے دیکھنا پوشی جو کتیاں کھڑی ہیں ٹھگڑی ٹھگڑی کم کھڑی میں کہ کہا کہا تلے تھی میں جنہوں پہلے مار میں مریاں کو کہیں کہیں مار تو غیرت دی سزا پہنے پہنے اور سونت میں جیڑا پہلے اشارہ دے دیا اسا غیرتالے دیکھے ہیں وہاں غیرتالے سزا جیڑی اتھا لبنی ہیں وہ باقی کو دنی لبنی سا کو لبنی ہے ویڈی گل جو رب آخر رات لمبی ہوئے کی ہوتی چڑھا میرا تھی تھی؟ وہ شہید نہیں ہاکے لانتی جناب اے تو اے طالبان حکومت ہونا مرے جہاں حرام ہو امریکہ تو مرے جا وہ شہید ہو سکے ہنتہا بھی لائ <laughs>